تم ذلموہے کو دیکھو گے کہ اپ ان کما سے سہمے ہوئے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہیں گی اور جو آمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت کی پھلواریوں میں ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے جو چاہیں یہی بڑا فضل ہے